جی جناب حضرت صاحب حاجی شہزاد صاحب نے سوال کیا ہے آپ کی خدمت میں کہ کیا درود پاک سرکار لحست وسلم کی خدمت میں درود پاک کثرت سے پڑھا جائے اور درود پاک آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد کیا اس کا ثواب والدہ محرمہ کی روح کو بھی پیش اے, کو بھی بخشا جا سکتا ہے یا نہیں اس بارے میں بتا دیجیے آجی کیوں نہیں آجی صاحب ضرور بخشنا چاہیے اس سے بڑا اور سواب کیا ہوگا میرے بھائی آ آ یہ تو ایک ایسا ماشاء عمل ہے کہ جو ہر حالت میں مقبول ہوتا ہے تو بالکل ضرور جو ہے اس کو آ, بخشنا چاہیے بروشی کا سواب جو ہے یہ بہت بڑا سواب ہے آ, یقیناً اپنی والدہ ناجدہ کو اس کو بخشیں جو ہمارے دین کے الحمدللہ رب العالمین بہت بڑی ایک عادت ہے علامہ ابن قیم نے کتاب و میں جہاں یہ بات کی کہ کہواب جو اثال کیا جاتا ہے وہ تقسیم ہوتا ہے یا نہیں سلامہ ابن کم میں اس طرف ان کا رجحان ہوا کہ جو ہے وہ تقسیم ہو جاتا ہے یعنی فرض کریں کہ اگر قرآن پاک ایک پڑھ کے آپ نے کسی کو بخشا تو آد قرآن کا آپ کو سواب اور آدے کا آپ کو ہو جائے گا لیکن امام اہل سنت امام احمد رضا نے کتابہ رضویہ میز پر بہت ساری احادیث کا حوالہ دے کر یہ ثابت کیا کہ ہمارے دین اسلام کی یہ الحمدللہ رب العالمین بہت بڑی سعادت ہے کہ اس میں دین جو ہے وہ سواب جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے اور انہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی وہ روایت پیش کی جس کو کہ حضرت ایمان خندال نے اپنی کتاب فضائل سورہ اخلاص کو لوہ اللہ احد میں نقل کیا میں نے شاید پہلے بھی یہ روایت کہیں پیش کی ہے اس کی سند ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ سلسلہ تو ذاہب ہے آ, ہمارے لیے سلسلہ تو ذاہب ہے سونے کڑی ہے زنجیر ہے اس کا ہر راوی موتیوں سچے موتیوں جیسا ہے لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ سند جو ہے وہ آ, زیر کا پیالہ ہے اور کوڑا ہے کہ حضرت امام موسا کاظم اپنے والد حضرت امام جعفر صادق سے روایت کرتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اپنے والد امام باقر سے روایت کرتے ہیں امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت زین العابدین سے روایت کرتے ہیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ انہو اپنے والد ماجد امان حسین سے روایت کرتے ہیں امام حسین ربی اللہ تعالی عنہ اپنے والد ماجد حضرت مولا علی ربی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں اور حضرت مولا علی ربی اللہ تعالی عنہ پیارے آکا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی آدمی قبرستان کے گزرے گیارہ مرتبہ کلو اللہ پڑھ آح... کل کر وہ قبروں والوں کو بخش دے تو جتنے کب اس قبرستان میں مردے ہیں ان سب کی تعداد کے مطابق سب کو یعنی ایک, ایک گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھنے کا سواب ملے گا اور سب کی تعداد کے مطابق پڑھنے والے کو سواب ملے گا تو یہ اعلیٰ حضرت اسی روایت کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ الحمد رب العالمین ہمارا دین ایسا ہے کہ اس میں سواب تقسیم نہیں ہوتا آقا کے صدق اللہ کرم نوازی کرتا ہے آپ ایک قرآن پاک پڑھیں تو ایک قرآن پاک کا سواب کو اور جس کو بخشیں ایک کا اس کو اور اگر دس کو بخشیں تو دس کو ایک ایک آقا کو دس کا اگر ساری امت محمدیہ صاحب صلاح و السلام کو پڑھیں تو سب کو ایک ایک قرآن کا سواب ملے گا اور آپ کو جو ساری امت کے بار قرآن پاک پڑھنے کا سواب ملے گا تو میرے بھائی یہ تو بہت اچھی بات ہے آ, قرآن و سنت میں اس کے بے شمار دلائل ہیں اپنے والدین کے لیے حضرت سینا ابراہیم خلیل اللہ کی دعا رب جالنی آج بھی مشہور ہے اور قرآن کی دعا ربانہ غفیر لنا نل اخوارہ صبح بال ایمان آج بھی قرآن میں موجود ہے احادیش میں مبارکہ میں جائیے تو صحابہ کرام اس دور کے مطابق جو ان سے بن پڑتا تھا وہ تقسیم کیا کرتے تھے کسی نے باغ اپنی والدہ کے نام تقسیم کر دیا اور کسی نے کنواں لگوا دیا تو یہ جو ہے سلسلہ الحمدللہ رب العالمین چھپتا رہتا چلتا چلتا, چلتا چودہ صدی تک پہنچا ہے انشاءاللہ قیامت تک علماء حق اور مسلط کے حق علی پر عمل کرتے رہیں گے اور دوسرے مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود وہ مر گئے اس کے بعد مٹ جاتے ہیں رب کا انتقام ہے کہ ان کے بعد بھی پڑنے والا کوئی ان کے لیے موجود نہیں ہوتا تو اس لیے میرے بھائی آپ اپنی والدہ معاہدہ کو ضرور روشنی پڑھے بخشے ہم بھی انشاءاللہ شاء آپ کی والدہ کے لیے دعا دو ہیں کہ اللہ آپ کی والدہ معاہدہ کو صرف جنت اور فردوش کیا جنت اور فردوس میں آکا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرما دے جی پھر ہمارے